ان الحمد لله والصلاه على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل وََ رات میں اور دن میں سر پشیدہ و اعلانیہ اور اعلانیہ فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند رب ہم ان کے رب کے پاس یعنی محفوظ ولاخوفن علیہم اور نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر ولاحم یا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ پیچھے جو انفاق کے بارے میں ترغیب دلائی جا رہی ہے انفاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اسی حوالے سے یہ آیت بھی اسی موضوع کا حصہ ہے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ رات کریں دن کریں خفیہ کریں اعلانیہ کریں تو ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے پیچھے آیا تھا نا جی کہ ان تبد فن اما ہی و انطفا و تو طلفقرا خیر الکم اگر تم لوگوں کے سامنے صدقہ کرو تو یہ بہتر ہے اچھا ہے لیکن اگر تم اس کو خفیہ رکھ کے کرو تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے تو نیت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا اور اجر کا دار و مدار انسان کی نیت کے اخلاص پر ہے اس کی نیت کیا ہے ظاہر کرتا ہے تو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ کر لوگوں کو بھی ترغیب ہو تو انشاءاللہ اللہ اس کا اجر اس کو ملے گا ضرور ملے گا لیکن اگر صرف دکھاوا کرتا ہے ذاتی شہرت چاہتا ہے تو وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مالدار آدمی قیامت کے دن آئے گا اس سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا جو مال اللہ تو نے دیا میں نے صدقہ کیا میں نے یہاں خرچ کیا میں نے وہاں خرچ کیا اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے تیرا مقصد صرف لوگوں کا کو دکھانا ذاتی شہرت حاصل کرنا وہ تجھے دنیا میں مل گئی نہ آخرت کے لیے تو نے کیا تھا نہ تجھے آخرت میں کچھ ملے گا تو نیت کا اخلاص جو ہے نا یہ اصل بنیاد ہے اللہ اکبر تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات کو کریں دن کو کریں خفیہ کریں علانیہ کریں اگر ان کا مال مال حلال ہے مال طیب ہے نیت ان کی درست ہے اللہ سے اجر لینا مقصود ہے فلا ہم اجر وحم تو اللہ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے یہ ترغیب ہے کہ مالوں کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں دین کے معاملے میں خرچ کرو اور یہاں اس آیت میں صرف دین کے مسئلے میں خرچ کرنا ہی نہیں بیان ہو رہا بلکہ جو آدمی اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ ذمہ دار ہے بیوی کی ذمہ داری اس پر ہے بچوں کا نان و نفقہ اس پر ہے تو جو بندہ اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کر کے جو بھی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا یہ نہیں ہے کہ جو تم جہاد میں خرچ کرو گے اس کا تو ملے گا جو تم کسی اور دین کے کام میں خرچ کرو گے اس کا تو ملے گا لیکن اگر بندہ واقعہ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے اس میں اسراف نہیں کرتا حلال کماتا ہے حلال کھاتا ہے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اور جو صحیح جائز ہے خرچ کرتا ہے وہ مکان بناتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے رہنے کے لیے انشاءاللہ اللہ ان سب چیزوں کا اس کے اس کے لیے اجر ہے اور اگر اس میں زیادتی کرے گا اسراف کرے گا گھر بنانے میں اور ضرورت سے بہت زیادہ خرچ کرے گا تو یقیناً اس کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا یعنی اس کے اوپر صدا ہوگی کہ وہ شخص اس نے اپنے مال کو ضائع کیا ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر نہ تعمیر میں ہونا چاہیے نہ باقی جو جاری اخراجات ہیں اس کے اندر بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے تبذیر نہیں ہونی چاہیے تو دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے جو جو ذمہ داری ہے ان کو ادا کرو اس کا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا توازن رکھنا چاہیے بندے کو بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے تو دیکھو نا بخیل کون شخص ہے کہ ضرورت ہو اور خرچنا کرے یہ بخیل ہے اس بخیل پر کتنی بعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے حالانکہ اس نے خرچ تو اپنے گھر والوں پر کرنا ہے نا اپنی بیوی بچوں پر کرنا ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتا بخل کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر صدا ہے اللہ کی ناراضگی ہے ایسے بخیل شخص کے اوپر اور جو صحیح خرچ کرتا ہے بخیل نہیں ہے لیکن ساتھ اصراف بھی نہیں کر رہا اس کو اجر ملے گا چاہے وہ اپنے گھر میں کیوں نہ خرچ کرے اللہ اکبر فرمایا یہ لوگ لا فن علم الحنون کوئی ان کے لیے پریشانی نہیں ہوگی جی ان کا حساب آسان ہوگا اور بڑا معاملہ ان کا صحیح ہوگا جنہوں نے خرچ اخراجات میں اپنے معاملات کو صحیح رکھا ہوا ہے جہاں خرچ کرنا ہے جہاں ترغیب ہے وہاں ضرور خرچ کرنا چاہیے نہ اس میں اسراف کرنا ہے نہ اس میں بخل کرنا ہے بلکہ وََََََََديیندا انفق لم يوسريف ولم يكتر وكان بين ذال كا قواما تو عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں لانس میں یعنی اسراف کرتے ہیں اور نہ اس میں تنگی کرتے ہیں جتنا کرنا چاہیے توازن کے ساتھ ضرورت کے مطابق درمیانہ روی اختیار کر کے ہوئے کرتے ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں <تصفح> لا إلا من المس قالوا انما مثل وحل اللہ کما یقوم تحبۃ وبا ربا فمل جا مدت مر ربی فنتہ فلا ماصلف و امرح اللہ و منا دفف الائی کا صحاب نارحم فیحہ خالدون اللہ قلون <تصفح> وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقوم نہیں کھڑے ہوں گے وہ اللہ مگر کما یقوم الذیع اس شخص کی مانند جو کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جو کھڑا ہوتا ہے تو یہ الشیطان شیطان اس کو دیوانہ بنا دیتا ہے منل المس مس سے اس کو چھو کر اس پر اثر انداز ہو کر اسے خپتی بنا دیتا ہے اس کو دیوانہ بنا دیتا ہے پاگل بنا دیتا ہے ظال کا یہ بے ہم اس وجہ سے کہ وہ قالو کہتے ہیں انمل بے سوائے اس کے نہیں کہ تجارت خرید و فروخت مثل الربا ربا ربا کی طرح ہے سود کی مانند ہے یعنی یہ بات کہتے ہیں اس کہنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملتی ہے وہ آحل اللہ البیہ جب حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بے کو وہ حر رمر اور حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ربا کو سود کو فمن جاو پس جس شخص کے پاس کہ آگئی گئی مو عزت النصیحت ہی اور اس کے رب کی طرف سے فن تھا وہ رک گیا فلاح بس اس کے لیے ہے ما صلف جو ہو چکا وہ امرو اَ اللّہ اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے وہ منعدہ اور جو دوبارہ کرے گا فعلا کا صحاب النار پس یہی لوگ ہیں دوزخ والے ہم فی خالدون وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یہاں سے بہ سود کا بیان شروع ہوتا ہے اللہ اکبر ربا کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں یہ پہلے انفاق کا ذکر تھا اب ربا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے فرمایا الدین یَقلون ربا لا یقوم اللہ کما یقوم الزیت حبۃ حشی من المس وہ لوگ جو جو سود کھاتے ہیں کیا کیا کیفیت ہوگی ان کی کیا عذاب ہوگا اس سود کی وجہ سے ان کے لیے فرمایا جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے قبروں سے اٹھیں گے حشر کی طرف چلیں گے تو کیا حالت ہوگی جیسے دیوانے ہوتے ہیں کھپتی ہوتے ہیں پاگل ہوتے ہیں اور شیطان نے مس کے ساتھ چھو کر جس طرح کسی شخص کو پاگل بنا دیا ہوتا ہے تو یہ سود خور قبروں سے اٹھ کر حشر کی طرف اس طرح پاگل دیوانے ہو کر جا رہے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سود خوروں کو یہ سزا ملے گی اللہ اکبر سود کیا ہے بھائی اب اس کو سمجھنا چاہیے ربا اس کا معنی ہم سود کرتے ہیں ربا کا معنی ہوتا ہے بڑھانا بڑھانا اضافہ کرنا مال میں اضافہ کرنا یہ اس کا لغوی معنی ہے لیکن اس صلاح میں ہر قرض جس پر محلت کے ساتھ جس پر محلت کے ساتھ یعنی اضافہ کیا جائے نفع کمایا جائے مال حاصل کیا جائے محلت کی وجہ سے یہ سود ہے یہ ربا ہے یہ لسان العرب کی تعریف ہے یہ لغت کی جو معروف کتابیں ہیں ان کی یہ تعریف ہے کہ ہار وہ قرض کہ جس کے اوپر مہلت دے کر مال میں اضافہ کیا جائے بڑھایا جائے تو اس کو ربا کہتے ہیں لاہو اک یہ ایک باقاعدہ مال کو کمانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور اس کا آغاز یہودیوں نے کیا تھا یہودیوں سے یہ جو ہے سلسلہ مال میں اضافہ کرنے کا یہ سلسلہ یہودیوں سے شروع ہوا اور اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی یہ یہودی ہی یہ کاروبار کرتے تھے قرض دیتے تھے اور اس کے اوپر سود لیتے تھے ان کے دیکھا دیکھی پھر قبائل عرب کے اندر یہ ماحول پیدا ہوا بہت سارے قبائل بھی اسی طریقے سے قرض دے کر سود لیتے تھے نفع کماتے تھے اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے اب بھی دنیا میں جتنا یہ سودی نظام چل رہا ہے بینکوں کا نظام چل رہا ہے اور سود کے ذریعے مال کو بڑھانے اور مسلسل اضافہ کرنے کا یہ نظام جو چل رہا ہے یہ سارے کا سارا اب بھی یہودیوں کے کنٹرول میں ہی ہے اللہ اکبر یہودی باغی تھے حقیقت میں انہوں نے اللہ کی شریعت کو جتنا بگاڑا حلال حرام کے سلسلے میں یہودیوں نے جس قدر بغاوت کی ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی صورت کے اندر یعنی یہودیوں کے جو رویے تھے عمومی طور پر انہی رویوں کے اندر یہ معاشی طور پر اقتصادی طور پر اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کے مسئلے میں انہوں نے جو بغاوت کی ہے جو خباصت کی ہے اس کے اندر ایک سودی کاروبار سودی لین دین کا ایک سلسلہ ہے جو انہوں نے جاری کیا تھا اور باقی قوموں کے اندر اگر یہ چیز پھیلی ہے تو وہ یہودیوں کے ذریعے ہی پھیلی ہے اب بھی کنٹرول یہود کا ہے اس پورے اقتصادی نظام کے اوپر جو سود پر مبنی ہے ملکوں کے اندر جاری ہے معاشروں کے اندر جاری ہے اور جس قدر کشمکش اس وقت اقتصادی طور پر موجود ہے یہ اس کی بنیاد یہی یہودیوں کا پھیلایا ہوا نظام ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے پیسہ کھینچا جائے دولت کھینچی جائے لوگوں کی کمزوریوں سے ان کی ان کی پریشانیوں سے ان کی غربتوں سے فائدہ اٹھایا جائے یہ باقاعدہ استحصالی نظام ہے سود کا نظام ربا کا نظام باقاعدہ استحصالی نظام ہے استحصالی نظام کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر جو ہے نا جی یعنی اپنے پاس قوت حاصل کرنا یہ سیاست ہے مال حاصل کرنا لوگوں کی مجبوریاں سے فائدہ اٹھا کر یہ معیشت ہے یہ استحصالی معیشت کا نظام جو ہے وہ حقیقت میں سود پر مبنی نظام ہے اللہ اکبر تو یہ ہے کہ جی سود اور اس میں بنیاد قرض ہوتا ہے قرض قرض دے کر پھر اس کے اندر سود کو اس مدت سے فائدہ اٹھا کر بھائی قرض واپس کرو گے یا اس کے اوپر تم نفع دو گے وہ بیچارے مجبور ہو کر کہتے ہیں جی ہم تو نہیں دے سکتے واپس نہیں عطا کر سکتے تو پھر اتنی شرح سے تمہیں اس کے اوپر اضافی رقم دینی پڑے گی پھر اور مدت گزر جاتی ہے وہ رقم بڑھتی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے مقروض کے اوپر بوجھ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ پہلے بیچارہ اتنی رقم نہیں دے سکتا تھا اب اس کے بعد اور مجبور ہو گیا اب یہ جو یہ قرض دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اب اس کی شرح میں اضافہ کر کے مزید محلت کے لیے ہم اتنا سود اس کے اوپر لگائیں گے وہ اور سود لگ جاتا ہے پھر اور سود لگ جاتا ہے اسی طرح ایک ہوتا ہے سود مفرد ایک ہوتا ہے سود مرکب یہ پہلے وہ مفرد ہوتا ہے پھر یہی آہستہ آہستہ مرکب بنتا چلا جاتا ہے اور افراد پر بھی اسی طرح بوجھ بڑھتا ہے قوموں پر بھی ملکوں پر بھی معاشروں پر بھی اسی طرح بوجھ بنتا چلا جاتا ہے اور یہ قرض لینے والا قرض جو شخص دیتا ہے نا جی جس نے مال کو اس پھیلایا ہے اس نظام کے تحت وہ بہت زیادہ کماتا ہے بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا حالانکہ اس کی کوئی محنت نہیں ہے اس کے اندر کوئی اس کی اس کے لیے پریشانی وہ وہ وہ لے رہا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ مجبور ہیں اور اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ سود در سود کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں اور یہ استحصالی نظام پھر نتیجہ تن وہ ساری معاشی قوت پر حاوی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بالکل محروم کر دیتا ہے یہ نظام یہ ہے جی سودی نظام اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اتنی بڑی حرمت ہے یہ بات چیتیں اتنی شدت نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ربا کے سود کے اگر ستر حصے کیے جائیں تو اس میں کم تن... کم ترین حصہ جو ہے وہ گناہ کے اعتبار سے اتنا بڑا اور اتنا کبھی ہے جس طرح کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے یعنی یہ حالانکہ کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی عقل والا یا جس کا فہم کام کر رہا ہے تو وہ نہیں کرے گا ہاں جی ہاں یہ تخبت من المص اگر شیطان نے اس کا بیڑا غرق کر دیا تو پھر وہ ماں کے ساتھ بھی بدکاری کر سکتا ہے تو جتنا یہ یہ شخص بدکار ہے نا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے ہاں جی اتنا ہی بدکار شخص یہ سود کھانے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت اتنی شدت کے ساتھ بیان فرمائی ہے شاید کسی اور حرام کے بارے میں یہ انداز یہ شدت بھرا انداز جو ہے وہ نہیں آگے اللہ قرآن مجید کی آیت میں بھی جو شدت ہے نا فعلم تفالو فادن و بحرب من اللہ و اس کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کسی اور چیز کے بارے میں کسی اور منکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ شدت اختیار نہیں کی جتنی سود کے بارے میں شدت اختیار کی ہے تو یہ معاملہ بڑا شدید نوعیت کا معاملہ ہے عام معاملہ نہیں ہے اللہ اکبر تو فرمایا اللہ دینہ یاقلو ربا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں پہلے ان کی قباحت بیان کی ہے ان کے جرم کی صدا بیان کی ہے ان کی کیفیت بیان کی ہے آگے پھر اس کے حوالے سے مسائل بیان کیے ہیں فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقوما نہیں کھڑے ہوں گے وہ کیا مطلب کہ حشر کے لیے قبروں سے اٹھیں گے کیسے اٹھیں گے الا کما یقوب اللہ تحبت و من المس اس شخص کی طرح کہ جو کھڑا ہوتا ہے اٹھتا ہے اور شیطان نے اس کو بالکل پاگل بنا دیا ہوتا ہے جس طرح کسی کو جن چمٹ جائے اور وہ بالکل ہی بدہواس ہو جاتا ہے حواس کھو بیٹھتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے جی بدہواسی کی یہ کیفیت اس کے اوپر تاری ہو جاتی ہے کبھی دیکھا نا آپ نے کسی کو جن چمٹے ہوئے معروف ہے نا اس کے اندر جن ہے تو وہ بندہ بول رہا ہوتا ہے ہاں جی لیکن اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی کیفیت کیا ہے اس کو کوئی نہیں پتہ ہوتا ہے جب اس کو ہوش آ جاتی ہے اس کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو پوچھو بھائی تو یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا تو وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں وہ کہتا مجھے تو کچھ نہیں پتا تو پھر یہاں سے لوگوں نے یہ بنا لیا یہ بنا لیا کہ دراصل شیطان اس کے اندر بیٹھا وہ جن اس کے اندر بیٹھا ہے زبان اس کی ہے آواز اس کی ہے لہجہ اس کا ہے اور اندر بول وہ رہا ہوتا ہے جی یہ حافظ صاحب اس کے بڑے سخت مخالف ہیں اس بات کے وہ کہتے ہیں اپنی طرح... یعنی کتاب کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے کوئی حدیث ایسی نظر نہیں آئی کہ جس کے ساتھ یہ پتہ چلے کہ واقعی جن اندر بیٹھ کر بولتا ہے لیکن بہرحال ان کا اپنا ایک خیال ہے آفت صاحب کا جس میں وہ مخالفت کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ واقعتاً اس کیفیت میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں اور قرآن مجید کا جو اشارہ ہے یہاں وہ بھی بڑا واضح ہے کہ اللہ یقما یقوب الذیح یا تحبت الحرش المس اللہ تعالیٰ ایک شخص کی مثال دے کر بیان کرتا ہے کہ جس کو شیطان چھو کر مس کر کے اس پر کنٹرول حاصل کر کے اس کو جس طرح پاگل بنا دیتا ہے اس کو دیوانہ بنا دیتا ہے تو اس کیفیت میں یہ لوگ اٹھیں گے اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کے سیاق سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہوتا ہے ویسے ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے اور اس طرح حرکت کرتا ہے جس طرح خون حرکت کرتا ہے انسان کے اندر جو خون ہے نا یہ حرکت کرتا ہے نا یعنی سر کے بال سے لے کر یعنی ناخن تک پاؤں کے ناخن تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر خون نہیں حرکت کر رہا ہوتا اور اس خون کی حرکت ہی ان اعضاء کو متحرک رکھتی ہے اس کے اندر ان کے اندر قوت ہوتی ہے اور جہاں یہ حرکت بند ہو جاتی ہے وہ حصہ جسم کا فالص زدہ ہو جاتا ہے وہ حص حرکت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو خون جو ہے یہ پورے جسم کے اندر حرکت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی خون کی طرح حرکت کرتا ہے یہ, یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے نا اس کو ہاں جی بھائی تو کر لے جو کچھ ہوتا ہے لیکن میرے مخلص بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے بندہ اذکار کرے تو اللہ تعالیٰ پھر محافظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ڈھال بن جاتا ہے شیطان کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتائے ہیں کہ شیطان کے ان حملوں سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے کون سے اذکار ہیں کون سے کام ہیں کہ شیطان سے انسان بچ سکتا ہے ان ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ شیطان استحبا علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ قرآن کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے کہ شیطان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل حاوی ہو جاتا ہے غالب ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے اوپر اور اس طریقے سے کنٹرول حاصل کرتا ہے کہ ان مکمل طور پر جس طرح ڈرائیور سٹیرنگ پہ بیٹھ کے گاڑی کو جدھر چاہتا ہے لے کے جا سکتا ہے تو شیطان بھی اتنا کنٹرول کر لیتا ہے استحبا عل الشیطان و ذکر اللہ الاک حزب الشیطان وہ پھر بندہ شیطان ہی بن جاتا ہے شیطان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے شیطان نے جو کام کرنے ہوتے ہیں یہ بندے نے وہی کام جو ہے نا وہ سلسلہ پھر شروع کر دینا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ایسا کرتا ہے بعض لوگ اس کے قبضے میں آتے ہیں وہ اس قدر یعنی انسان کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے کنٹرول کر سکتا ہے تو فرمایا جس طرح کسی کسی آسیب زدہ کی کیفیت ہوتی ہے ایسی کیفیت ہوگی ان لوگوں کی یہ سود خوروں کی جب یہ قبر سے اٹھ کر یہ حشر کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ حالت ہوگی مخبوط الحواس ہوں گے ان کے ان کے ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوگی دیوانگی ان کے اوپر مسلط ہوگی اس حالت میں یہ کھڑے ہوں گے وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے سود کھایا ہوگا لوگوں کا مال لوٹا ہوگا یہ ظلم کیا ہوگا یہ بھائی سود کا نظام حقیقت میں بہت بڑی لوٹ کسوٹ کا نظام ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ ظلم کا نظام ہے استحصال کا باقاعدہ نظام ہے تو ایسے ایسے لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور خون چوستے ہیں لوگوں کا مال لوٹتے ہیں لوگوں کا اور لوٹ لوٹ کر وہ اپنی تجوریاں بھر لیتے ہیں اپنے بینک بھر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا ہوگی کہ جن بڑی بڑی عقلوں کو لے اصل میں یہ جو ہے نا کہ جی یہودی اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے تھے ہاں جی اور آج بھی یہ بڑے بڑے جو ماہرین ہیں نا معاشی ماہرین اقتصادی ماہرین کہ قوموں کے, کے وسائل لوٹ کے محض نظاموں کرتے بھی کچھ نہیں ہیں بس صرف جمع تفریق دفتروں میں بیٹھ کے نظام ایسے چلاتے ہیں کہ پہلے تو صرف افراد کا مال لوٹتے تھے اب تو قوموں کے مال لوٹے جاتے ہیں ملکوں کو لوٹا جاتا ہے ان سب کے وسائل پر یعنی قبضہ کیا جاتا ہے تو اتنا بڑا ظلم اور استحصال کا یہ نظام ہے اور یہ کرنے والے کون ہیں بڑے بڑے ماہرین بڑے عقل والے بڑے علموں والے بڑی صلاحیتوں والے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے علم ان کی صلاحیت ان کی قوت کا ہی یہ خاتمہ کر کے ان کو ایسا محبوط بنا دے گا ایسے حواس کا خاتمہ کر کے پاگل جنونی بنا دے گا ہاں جی کہ یہ صدا بھی جن عقلوں کے ذریعے انہوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا انہیں عقلوں سے ان کو محروم کر کے ان کو بالکل دیوانہ اور پاگل بنا کے اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا ظال کا بے ان کالو انبے تو بڑی علموں اور بڑی عقلوں اور بڑی دانشوری کے ساتھ کہتے کیا ہیں یہ اس نظام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کیا دلیلیں دیتے ہیں ہاں جی کیا بنیاد بناتے ہیں کہتے ہیں ان نمبل بے مصر الربا یہ جو بے ہے نا خرید و فروخت ہے یہ تجارت ہے یہ ربا کی مانند ہی تو ہے یعنی تجارت سے بھی مال آپ نے کمانا ہے اور ربا سے بھی آپ نے مال کمانا ہے گویا کہ ربا بھی تجارت کی ایک شکل ہے یہ بھی ایک تجارت ہی ہے یعنی اس قسم کی باتیں کر کے دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر اس نظام کو پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو اتنا برا حال کریں گے ان کی عقلیں ان سے چھین لیں گے ان کے حواس کا خاتمہ کر دیں گے اور ان کو دیوانہ پاگل بنا دیں گے اور اس طریقے سے یہ قبروں میں اٹھیں گے کیوں کیوں کریں گے ہم یہ سارا کام اس لیے کہ جن عقلوں کے ذریعے ان ظالموں نے یہ حرکتیں کی ہیں یہ دھوکے پھیلائے ہیں کیا ان سے دھوکے ان کہتے تھے کہ ان مل بے مصر و ربا دیکھیے جی یہ تجارت اور یہ سود یہ تجارت کی مختلف شکلیں دنیا میں کمانے کی مختلف شکلیں ہیں اگر تجارت جائز ہے تو سود کیوں نہیں جائز یعنی یہ دلیلیں دیتے ہیں باقاعدہ یہ جرت یہ بغاوت یہ یہودیوں کی سوچ اور اس نظام کے اوپر چلنے والے جتنے لوگ ہیں انہوں نے علمی طور پر یہ جو ایک سلسلہ دنیا میں قائم کر رکھا ہے اور بڑے مدلل انداز میں اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو تجارت قرار دیتے ہیں اس کو بے شراء کا ایک نظام قرار دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ان ظالموں نے اللہ کی اللہ کے واضح احکام کی نافرمانی بہاوت کر کے اللہ کے حلال و حرام کو پامال کر کے انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کی سزا ہم ان کو یہ دیں گے اللہ دیکھو نا ایک ہے کہ بندہ خود یعنی جھوٹ بول کے کسی کا مال کھا گیا وہ وہ بھی گناہ گار ہے حرام حرام ہی حرام کا کھانا بہت بری چیز ہے لیکن ایک شخص ہے کہ جو حرام کو حلال بنا کر اور باقاعدہ دلیلیں دے کر بڑی جرت کے ساتھ بغا باغیانہ انداز اختیار کر کے اللہ کی شریعت کو ہی پامال کرتا ہے وہ تو کتنا بڑا مجرم ہے یہ بات اس جرم کی شرات کو اس کی شدت اور اس کی سختی کو اللہ تعالی نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ظالموں نے اللہ کے اس نظام کو حلال و حرام کے اس پورے ڈھانچے کو پامال کر کے رکھ دیا یعنی اس کا مطلب ہے یہ سود کے جتنے کاروبار کرنے والے سود کا نظام چلانے والے بنانے والے دنیا میں پھیلانے والے یہ اللہ تعالی کے بہت بڑے باغی ہیں سمجھ آ یہ بہت بڑے باغی ہیں اللہ کے شریعت کے اللہ کے حلال و حرام کے پورے نظام کو پامال کرنے والے یہ ظالم ہیں اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی سخت سزا دیں گے اور واقع یہ بات صحیح ہے اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں اس نظام کو چلانے والے یہ وہ یہ نہیں ہے کوئی کسی اس میں مبتلا ہوتے ہیں جی کہ ہم غلطی کر رہے ہیں ایسی کبھی نہیں سمجھتے وہ دیکھو نا ایک بندہ یعنی ذنا کرتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جی چوری کرتا ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جی جی تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی جو بندہ اپنی غلطی مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام ٹھیک نہیں ہے یہ لیکن یہ جرتمند یہ اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ غلطی سمجھتے ہیں یہ طویلیں کر کر کے بگاڑ کے شریعت کو بگاڑ کے بڑی جرت کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ ثابت کرتے تھے بالکل درست ہے جی واللہ میں تو حیران ہوں کہ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو بڑے بڑے سیکولر قسم کے بے دین قسم کے دانشور اور ڈگری ہولڈر اقتصادیات کے ماہرین ہی صرف یہ کام کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بعض علماء کو وہ بھی سود کو حرام اس کی حرمت کا ختمہ کر کے تبیلیں کر کے رستے نکال کے باقاعدہ اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں؟ بالکل فتوے دیتے ہیں اور ایسے علماء موجود ہیں جو بینکوں سے باقاعدہ حصے لیتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر ایسے مفتی موجود ہیں ایسے فتوے دینے والے موجود ہیں کہ انہوں نے بینکوں کے سود کو باقاعدہ تعویلوں کے ذریعے یعنی اس کو جائز قرار دے کے بینکوں کا نظام چلایا اور وہ بینک جناب ان کو باقاعدہ حصے دیتے ہیں یہ جو اس قسم کے فتوے ہیں نا اور اس طرح باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے سری حرام کو حلال قرار دینے اور رستے نکالنے یہ اللہ کے نزدیک بہت مجرم لوگ ہیں اور حقیقت میں ان کی وجہ سے کام زیادہ خراب ہوتا ہے ایک تو پتہ ہے نا یہ یہ نظام ہی یہودیوں کا ہے یہ سودی نظام تو بندے کو اس کے خلاف بات کرنا آسان ہوتی ہے اس سے بچنا آسان ہوتا ہے لوگوں کو بچانا آسان ہوتا ہے لیکن جب ایک عالم دین فتویٰ دے کر کہے کہ یہ حلال ہے یہ اس کے اندر یہ دلیل ہے اس کی یہ دلیل ہے تو پھر لوگ اس کو دلیل بنا کے اس عالم دین کی بات کو بنیاد بنا کے یہ کھاتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ سلسلہ یہ حرام زیادہ پھیلتا ہے اللہ اکبر ایک بڑا کیا نام ہے اس نے رسالہ نکالنا شروع اس نے بڑا نقصان کیا اللہ کے دین کا اللہ کی شریعت کا ساری ایسی غلط چیزوں کو مغرب کی تمام اصطلاحات کو ایسی اس نے اسلامی چھاپ دینے کی کوشش کی ہے اس نے باقاعدہ وہ کہتا ہے سود اور ہے ربا اور ہے باقاعدہ اس کے اوپر لکھتا ہے اس کے رسالے چھپے ہوئے ہیں اور جناب اس کو بڑے دلیلیں بناتے ہیں چینلوں کے اوپر اگرچہ پاکستان میں نہیں ہے پاکستانی چینل اب بھی جناب اس کے اس سے بڑے بڑے لیکچر دلواتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کا وہ انداز پیش کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ پرانا دور تھا اصل میں جس کے اوپر آج لوگ کھڑے ہیں نا یہ اللہ کے رسول کا دور وہ تھا اس کے اندر اس دور میں یہ چیزیں ہوتی تھیں تو یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے یہ اس دور کے اندر کچھ رسوم ایسی تھیں اور ان کے طریقے کار میں یہ چیزیں ایسی تھیں وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتی یعنی ایسے اصول بنا دیے ہیں ایسا نظام بدا کر دیا ہے کہ ہر حرام کو اس ظالم نے حلال قرار دے دیا ہے اور اتنی کھلی چھٹی دے دی ہے لوگوں کو کہ لوگ کہتے ہیں واہ جی یہ علامہ تو دنیا میں پیدا ہی اس کے اس سے پہلے تو کسی کو وہ سمجھ نہیں آئی جو اس علامہ کو سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے لوگ یہ صرف ایک جوید غامدی نہیں اس قسم کے بہت سارے لوگ موجود ہیں مصر میں یہی بگاڑ پیدا ہوا تھا مصر میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا اور پاکستان میں بھی پاکستان میں الحمدللہ بہت دیر تک بچت رہی ہے یہاں صورتحال نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ یہاں بھی وہ گند پھیل چکا ہے اللہ اکبر ذالک کا یہ اس سبب سے کہ وہ قالو کہتے ہیں انم البیع مصر مصرو کہ تجارت سود جیسی ہی ہے تجارت اور سود میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے تو یہ فرق مٹا کر لوگوں کے لیے رستے دکھا کر انہوں نے سودی نظام پھیلائے فرمایا وبیہ وحرمر ربا جب کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو تجارت کو حلال کیا ہے وحرم ربا اور ربا کو سود کو اللہ نے حرام کیا ہے اللہ نے بے کو حلال کیا سود کو حرام کیا یہ ظالم کہتے ہیں کہ بے اور سود میں فرق ہی کوئی نہیں یہ ہے بغاوت اللہ تعالیٰ نے ایک کو حلال دوسرے کو حرام کیا ہے ہاں جی اور کہتے ہیں یہ تو اسی کی مثل ہے جی اس میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے جی دیکھو جی اس میں بھی یہ ہے اس میں بھی یہ ہے ایسے کلبے بلاتے ہیں کہ بس وہ حلال و حرام کا سارا سلسلہ ہی پامال کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے فرق اس کے اندر بڑا واضح فرق کیا ہے کہ بے جو ہے جس کو تجارت کہتے ہیں اس کے اندر نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے ہاں جی دونوں چیزوں کا امکان موجود ہے لیکن ربا کے اندر نقصان کا کھاتا بالکل ہی ختم کر دیا جاتا ہے بس نفع کے اوپر بھی ہی ساری ڈیل ہوتی ہے نہیں سود کی جو ڈیل ہے وہ ساری نفع کی بنیاد کے اوپر ہے اس میں نفع ہی نفع ملنا ہے ایک کو نفع ملنا ہے دوسرے کے طرف سے سب کچھ جانا ہے جب کہ رباق یا یعنی بیک کے اندر چیز مختلف ہے یعنی کبھی خریدنے والے کو فائدہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا جی کبھی مال میں تجارت میں اضافہ ہو جاتا ہے کبھی ما مال تجارت میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے یہ یہ نفع نقصان اس کا چلتے رہنا اور حالات کے ساتھ ساتھ یعنی حالات تو اللہ پیدا کرتا ہے نا یعنی چیزیں اس طریقے سے چلتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فصل کم ہو گئی فصل کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق پڑ جاتا ہے لین دین کے اندر فرق پڑ جاتا ہے حالات کے ساتھ ان چیزوں کا بڑا تعلق ہے تو تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے بھائی جیسے حالات ہیں اگر مال یعنی فصل کم ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ضرورت اس کی زیادہ ہے تو اس کی قیمت یقیناً زیادہ ہوگی خریدنے والے کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے گی تو یہ حالات کی وجہ سے ہے نا جی اور اگر مال بافر آ گیا ہے اور تجارت زیادہ ہو گئی ہے فصل بہتر ہو گئی ہے تو اس کی قیمت خود بخود اس کی جتنا جتنی ضرورت ہے قیمت کا تعین ضرورت کے مطابق ہوتا ہے کہ بھئی معاشرے کے اندر ماحول میں اس چیز کی ضرورت کتنی ہے اس کی کھپت کتنی ہے ہمیشہ قیمت کا تعین ان چیز کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کھپت تو ایک سی تقریباً رہتی ہے ضرورت تو ایک سی رہتی ہے لیکن حالات بدلتے رہتے ہیں حالات کے بدلنے سے قیمتیں بدلتی رہتی ہیں نفع نقصان کی شرح بدلتی رہتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلایا اور اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بی کو شرا کو تجارت کو حلال قرار دے دیا جیسے حالات ہوں اس کے مطابق جو ہے نا جی وہ قیمت لگے گی ہاں جی اور اسی اس قیمت کو ادا کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آج جو قیمت ہو کل وہ وہی قیمت ہو لیکن سود کے اندر کیا ہے سود کے اندر باقاعدہ ایک شرع متعین ہے یہ نہیں ہے کہ جی اگر اس بندے کو کمی ہو گئی ہے تو اس کے حساب سے وہ ادا کرے گا نہیں جو قرض دینے والا ہے وہ شخص طے کرتا ہے کہ بھائی ایک سال کے بعد یہ اتنا ہو جائے گا دو سال کے بعد یہ اتنا ہو جائے گا اس کے اس مدت کے بعد اتنا ہو جائے گا اب اس کے اندر وہ کمی کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے یہ ہے فرق تجارت میں کیا ہوتا ہے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے لیکن ایک فریق کو ربا کے اندر ربا کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے دوسرے فریق کو نقصان ہی نقصان ہے ایک کا فائدہ بڑھتا جاتا ہے دوسرے کا نقصان بڑھتا جاتا ہے کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو جی جی جی یہ ہے اصل مسئلہ کہ اللہ تعالی نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے اور یہ ظالم بے اور ربا کو برابر قرار دیتے ہیں ایک جیسا قرار دیتے ہیں اور تجارت کا ہی ایک تجارت کی ہی ایک شکل قرار دے کر ربا کو حلال کر لیتے ہیں جبکہ اس کے اندر بڑا واضح فرق ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کو حلال دوسرے کو حرام کہا ہے اللہ نے حلال حرام کا مسئلہ کہا ہے اور یہ ظالم کہتے ہیں جی اے اے یہ تو ہے یہ ایک جیسا اللہ اکبر فمن جَاءَهُ اہو معزت عمر ربی فَلَهُ مَا معصلف ہاں جس کے پاس یہ نصیحت آ گئی اللہ کا حکم آ گیا اس کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے اس کا لینا دینا حرام ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے ملنے کے بعد وہ سود سے باز آ جاتا ہے فنتا وہ باز آ گیا اس کو غلطی کا پتہ چل گیا ہاں جی وہ کہہ دیتا ہے میں بس میں نہیں لوں گا دوں گا سود یہ سود حرام ہے فلاح ما صلف پر یہ شخص جو ہے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لیتا ہے لیکن جتنا سود پہلے تھا اس کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا فلاح ما صلف جو پہلے ہو چکا جو پہلے ہو چکا وہ اس کا مطالبہ اس سے نہیں ہوگا لیکن یہ آیت بھائیو پہلے کی ہے جب سود کا حکم نادل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے جتنے سود تھے ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے لیکن اب جو کہ سود کی حرمت کا اعلان ہو چکا ہے اب اس کے بعد اگر کوئی شخص اس مصیبت میں گرفتار ہے سود کا لینا دینا موجود ہے تو یہ اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ جو ہو چکا جی ہو چکا فلاح ہوں محاصلف تو میں اس کو ادا نہیں کروں گا اگر اس نے اللہ کی شریعت کے واضح حکم آنے کے بعد اس نے سود لیا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے معافی مانگنے کے ساتھ سود کی رقم بھی واپس کرے جو اس نے سود لیا ہے نا لوگوں سے جو مال کمایا ہے نا اس قرض پر لوگوں لوگوں سے مال کمایا ہے اب اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ جی کہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں میں سودی کاروبار ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا یہ اس وقت تھا جب یہ ابھی حکم نادل نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ اب اللہ تعالیٰ کی شریعت میں وعد حکم آ چکا ہے اب اس کے بعد جس نے توبہ کرنی ہے توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا لیکن توبہ سے وہ مال ختم نہیں ہو جائے گا تو اب اس کو وہ مال ان لوگوں کو جن سے لوٹا ہے سود کے ذریعے جن سے حاصل کیا ہے وہ مال ان کو ادا کرنا ہوگا لیکن یہ شکل کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ اس کے پاس بیچارے کے پاس اب ہے ہی کچھ نہیں ہے جی اب ہے ہی کچھ نہیں ایک تو نا مالدار ہے سود کما کما کے لے لے کے اور بڑا بینک بیلنس ہے بڑا مال اس کے پاس ہے تو اس شخص کو تو واپس کرنا پڑے گا اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس بیچارے کے پاس رہا ہی کچھ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے و امرحو اے اللہ ہاں جی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ مثلاً نیت یہ ہے کہ میرے پاس مال ہو تو میں ضرور ان کو واپس کر دوں گا ہاں جی میں نہیں ان کو رکھوں گا اگر اس کی نیت ہے ایمان اس کا درست ہے توبہ اس کی خالص ہے اور وہ اس بات کا پورا, پورا اس کے لیے پرعازم ہے ہاں جی میں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو دے کر اس کو معاف کر دے گا سنیے نا دی صاحب ہاں تو اگر واقعی وہ اتنا مجبور ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں لیکن پتہ اس کو چلا اور اس نے معافی مانگ لی تو سود سے بعض آ گیا اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا لیکن اگر اس کے پاس مال موجود ہے سارا کچھ موجود ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ صرف توبہ کے ساتھ یہ سمجھے کہ بس جو لینا دینا ختم ہے یہ نہیں اللہ اکبر و منع اور جو دوبارہ کرے گا ہاں جی جو دوبارہ کرے گا حکم آنے کے بعد نصیحت سننے کے بعد ہاں جی سب کچھ واضح اس کے سامنے ہو چکا اب اس کے بعد جو کرے گا فلا کا صحاب یہ دوزخ والے ہیں اللہ اکبر ایسی سخت بات آپ کو باقی چیزوں کے بارے میں نہیں ملے گی زنا کیا ہے اس کو کوڑے مارو شادی شدہ نے کیا اس کو رجم کر دو ہاں جی چور چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹ دو فلاں جرم کیا ہے یہ کر دو یہ کر دو لیکن یہ الاک اصحاب نار ہم فی خالدون یہ بات تو سود خوروں کے لیے کہی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد پھر اس کے بعد بھی یہ کام کرتے ہیں اور سود سے بعد نہیں آتے ومن عادا فولا کا صحاب الار یہ دوزخی لوگ ہیں یعنی یہاں ابن کثیر نے اس آیت کے ذمن میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو اتنی سخت بات اور وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے سود خوروں کے بارے میں کہی گئی ہے دراصل یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا ہے ایک ہے انسان کی ذاتی غلطی اس کی عمل کی کمزوری ہاں جی تو اس کے اندر تو معافی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے لیکن ایک شخص اللہ کے حکم کا ہی انکاری ہو گیا وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑی سخت بات ہے یہ جتنے سود خور ہیں نا صحیح سود خور یہ صاف کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ مولویوں نے یہ مسئلے بنائے ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے خام کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ہاں جی ہم نے ہم نہیں مانتے ان کو خود نہیں پتہ ہے یہ اس قسم کی بات کر کے وہ اپنے آپ کو جناب بڑا وہ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ابن کثیر نے یہی بات لکھی ہے کہ جو اتنی سخت بات کہی ہے کہ یہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے انکاری ہو جاتے ہیں اپنے مفاد جو ہے ان کو اس انتہا پہ, پہ پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کی شریعت کا باغی بن کر بندہ کھڑا ہو جائے اللہ کی اللہ کے حکم کا انکار ہی ہو جائے اب ظاہر ہے جو اللہ کے حکم کا ہی انکار کر دے گا جو اللہ کی شریعت کے ہی بغاوت کر دے گا پھر وہ کہاں جائے گا کیا کیا مقام ہوگا اس کا ایک ہے بندہ کہہ یار میری مجبوری ہے میری غلطی ہے میں میں معاف اللہ تعالیٰ معاف کرے میں تو چاہتا ہوں یہ سود ختم ہو جائے یہ نظام ختم ہو جائے اگر تو یہ ہے تو پھر اللہ تعالی اس اس کا معاملہ ہے سارا معاملہ اللہ کے پاس بھائی اللہ اللہ یہ یہ ساری بات اس کے لیے کہی ہے امر اللہ کے پاس ہے اور یہ سدا اللہ تعالیٰ دے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم کہو یہ جتنے سود خورن ہیں ان سب کو اغوا کرنا جائز ہے اور ان سے توان لینا جائز ہے اور جناب یہ ہیں ہی اس قبیل کے لوگ تو یہ جو آیت آئی ہوئی نا امرح اللہ ومن اعدف اللہ کا سوابنار یہ سدائیں اللہ نے دینی ہیں تم نے نہیں دینی تم نے اس سے دلیل پکڑ کے یہ اغوا کے پروگرام نہیں بنانے لوگوں نے اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ بعض ان مصیبتوں کے اندر گرفتار ہے یہ جتنے اغوا کے کیس ہیں ان سے پوچھو نا تم کیوں کرتے ہو وہ کہتے ہیں یہ اغوا ان کا جائز ہے دیکھو نا جی یہ سارا نظام سودی ہے بینکوں کا نظام سودی ہے یہ سودی کاروبار کر رہے ہیں تو پھر بالکل ان کا اغوا بھی جائز ہے اور ان اغواء کے بعد ان کا قتل بھی جائز ہے اور جناب ان کا ان سے توان لینا بھی جائز ہے یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہے یہ فیصلے سارے امرحو اللہ دوزک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے معافی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کس کو کتنی سزا دینی یہ اللہ تعالی کا معاملہ ہے اور قیامت کے دن کا معاملہ دوزک کا معاملہ یہ سارا معاملہ اللہ پر ہے یہ تم اللہ کے یعنی نمائندے ب ان کے دنیا کے اندر لوگوں کو دوزخ میں ڈالنا شروع کر دو یہ بات درست نہیں ہے یمحک اللہ ہربا و صدقات یمحک اللہ ہربا اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے و یورب صدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے والله اور اللہ تعالیٰ لا ہبو نہیں پسند کرتا کلّا کفارن ہر ناشکر شکرے اسیم گناہ گار کو اللہ تعالیٰ نا شکرے لوگ اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت کرتے ہیں اور جو گناہ گار ہیں گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا ہاں جی یمحک اللہ حربا وب صدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے سود کو کم کرتا ہے سود کی معیشت کو یہ تنگ کرتا چلا جاتا ہے وہ یورب اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سری حدیث ہے کہ سود جو ہے بالآخر یہ قلیل ہی رہتا ہے یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں آپ صاحب نے بھی نقل کیا ہے ابنِ کثیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ سود جو ہے سود بظاہر دیکھنے میں یہ رقم پڑتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیشہ قلیل ہی رہتی ہے اللہ اکبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے پر لینے والے پر سود دینے والے پر سود لکھنے والے پر لکھنے پر لکھنے والے پر اور سود کی گواہی دینے والے پر سب پر اللہ کی لانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسے لوگوں کو سودی کاروبار کرنے والوں کو یہ ملعون قرار دیا ہے اور لانت کس کے کہتے ہیں اب آد و مینر کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے یہ لانت کا معنی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں جو معاشرے جن جن میں سود چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے وہ معاشرے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر لانتیں برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لانت کے جو نتیجے دنیا میں ہے نا ہے نا معلون قوم زربت علیہ الد اللہ تو بغضب مسکنا تو وبا من اللہ یہودی لانت ہے لعین اللہ من بنی اسرائیل على لسان داوود و ابن مریم ذال بما عصب و یا یہ ان کے اوپر لانت ہے نا لیکن اس لانت کے پھر دنیا کے اندر مظاہر کیا ہیں ذلت رسوائی غلامی محکومی اور مسکنت ہر وقت ہر وقت ضرب طالم و ذلت و ہر وقت بھوک جان نہیں چھوڑتی مانگتے ہیں مسکین بنتے ہیں بکاری بنتے ہیں کشکول لے کے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا گزارا ہوتا ہی نہیں ان کے ملک چلتے ہی نہیں سارا کچھ آنے کے باوجود یہ مسکین کے مسکین ہی رہتے ہیں تو گویا کہ سود کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ برکتیں نہیں ہیں اللہ کی رحمتیں نادل نہیں ہوتیں لانتیں آتی ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو نا بیماریاں پڑ گئیں بیماریاں پڑ جاتی ہیں اتنی بیماریاں اور بیماریوں کی وجہ سے اتنا اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے حکومت کتنا خرچ کرتی ہے ان چیزوں پر بیماری یہ وبائیں ہیں یہ جی ڈینگی ایک ڈینگی بس وہ سارا وہ ہسپتالوں میں وہ سلسلہ چل رہا ہے اور ڈینگی کے لیے پورا سسٹم بڑھایا جا رہا ہے یہ چھ مہینے لگ جاتے ہیں ان کو ڈینگی کے لیے پروگرام بنانے میں کہ اتنا ہم نے خرچ کرنا ہے اس کے لیے یہ کرنا ہے فلاں بیماری ہے فلاں وبا ہے ملک کے اندر یہ پھیلے گی اس کے اندر یہ کرنا ہے اتنا اربوں خربوں روپیہ یا اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر یعنی وہ تنگی ہر چیز میں ظاہر ہے کہ جب ان چیزوں کے اندر خرچ زیادہ ہوتا ہے تو پھر تنگی ہو جاتی ہے یعنی بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنا غلط کاموں کے اندر یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ایسی بھول ڈال دیتا ہے ایسا اب اس, اس ذریعے سے بیماریوں کے ساتھ مختلف چیزوں کے ساتھ وباؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سودی معاشروں پر اپنی پھٹکار نادل کرتا ہے لانتیں نادل کرتا ہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ مطلب ہے اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا کیفیت ہر وہ مر گئے مر گئے بھوکے مر گئے مر گئے حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں آج کل آ کر مرتے ہیں بھوک سے کوئی نہیں مرتا ڈاکٹر لوگ تو یہ کہتے ہیں جب بھی جاؤ نا کہتے ہیں بھئی کھانا کم کر دو یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا کوئی ڈاکٹر میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے جو بیچارہ یہ تلقین نہ کرتا ہو جی اتنا ہے اتنا ہے لیکن پھر مسکین نہیں یہ سارے مسکین ان کی مسکینی ختم ہی نہیں ہوتی اور یہ مسکینی کہاں سے آئی ہے زور بت علیہ مزد تو یہ قرآن کہہ رہا ہے اچھا یہودی یہودی کتنا کماتے تھے کہ لوگوں سود کے ذریعے کتنا مال کھاتے تھے کیا اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے نا ان یہودیوں کے بارے میں کہا ہے نا یہ قرآن میں زور بت تو ذلت اور مس ذلیل۔ اچھا محکومی سے بڑی کوئی دلیل ہے اور یہ سودی سلسلے جو ہے نا جی سود کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ میں, میں ان کو پنپنے نہیں دیتا میں ان کو اپنے قدموں پر اچھا بات تو یہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے کافروں کی تو ہے نہیں کافروں کے لیے سود نا سود حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے مسئلے تو ہمارے لیے ہیں نا مسلمانوں کے لیے ہیں جب مسلم معاشروں اور ملکوں کے اندر سود کا نظام قائم کیا جائے گا تو ذلتوں اور رسوائیوں کے بغیر اور غلامیوں محکومیوں کے بغیر اور بکاری بن کے کشکور لے کے کافروں سے مانگنے کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں رہے گا اس کے اوپر معاشرے برباد ہوں گے یہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے ویسے مجموعی طور پر اگر کافروں کو بھی شامل کر کے دیکھیں آج یہ سودی نظام پوری دنیا میں موجود ہے اور مجھے بتاؤ سارے پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بھائی بھوک ہے نا پوری دنیا اگر دیکھا جائے نا یہ بڑے بڑے دنیا کے مسئلے ہیں آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بھوک وسائل کا ہیں آبادی زیادہ ہے لوگ زیادہ ہیں اور جناب اس مسئلے کو مینج کیسے کرنا ہے اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے اس مسئلے کو حل ایسے کرنا ہے کہ بچے پیدا ہی نہ ہونے دو جو ہوں گے وہ مر جائیں گے اور آگے پیدا نہیں ہوں گے تو وسائل برابر ہو جائیں گے اور مسائل مینج ہو جائیں گے لو جی یہ یہ یہ یہ یہ خدا کی قسم یہی ہے یس یتخبہ تو حشید المس حالت تلاش کرنے والے مارو ان کو مار دو ان کو ختم کر دو تاکہ کچھ رہے ہی نہ نہ کھانے والے رہیں نہ مانگنے والے رہیں جی یہ یہ یہ مینج کرنے کے یہ طریقے اچھا پھر دیکھو سبحان اللہ فرانس نے سب سے زیادہ یہ کام کیا مغربی ملکوں میں فرانس کا نمبر ون ہے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں آبادی زیادہ ہے تو انہوں نے بچے بند کر دیے کرتے کرتے کرتے کرتے وہ بالکل ہی بند ہو گئے اچھا جب بند ہو گئے تو ظاہر ہے عرب جناب جا جا کے فرانس میں آباد ہونا شروع ہو گئے دنیا کے ادھر سے ادھر سے اور جہاں ہوا کم ہو جاتی ہے آندھیاں چل پڑتی ہیں یہ ایک فطرت کا نظام ہے تو ادھر سے ادھر سے لوگ جا جا, جا کے اب فرانس کی آبادی جو غیر لوگ ہیں فرانس کے رہنے والے نہیں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی جو مقامی ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہو گئی اور جو پرانے تھے وہ مرتے جا رہے ہیں آگے پیدا کوئی نہیں ہوتا اور یہ سارے غیر ملکی آ آ کر آباد ہو گئے تو اب کیا کہتے ہیں اب عورتوں کو وظیفہ دیتے ہیں جو عورت بچہ جنے گی وہ جناب اس کو ہم اتنا وظیفہ دیں گے اتنی لمبی لمبی رقمیں ہیں پر بھائی رقموں سے تو نہیں بچے پیدا ہو جاتے ہاں جی یہ تو نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس اس سسٹم کو انہوں نے اختیار کیا اور آہستہ آہستہ باقی جنہوں نے کیا نا اب سب واپس آ رہے ہیں اپنی غلطیوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے غلط کر رہے تھے اللہ اسلام اللہ کا دین ہے مستقل ہے ہمیں کوئی چیز بنانے کی ضرورت اللہ کے حکم پر عمل کرتے جاؤ آسمانوں سے اللہ کی رحمتیں اترتی جائیں گی اور سلسلہ ہوتا جائے گا اچھا ہماری منصوبہ بندی ہماری افراد کی منصوبہ بندی سبحانہ اللہ, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جہاد کرو بھائی جہاد سے شہادتیں ہوتی ہیں ظاہر ہے اسے بھی قربانیاں ہیں نا ہاں جی لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت کچھ بڑھا دیتا ہے اور ان کے جو مرتے ہیں ان سے ان کا بیڑائی گرک ہو جاتا ہے ہمارے جو شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاشروں پر برکتیں پڑتی ہیں معاملات درست ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا جو نظام ہے نا وہ بہت شاندار ہے اس کے اوپر چلتے رہنا یہی کامیابی کی بنیاد ہے ہاں جی یمحک اللہ حربا بی صدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے کم کرتا ہے یورب صدقات اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے صدقاتی ہاں جی اللہ تعالیٰ صدقے دو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جہاد کرو جہاد میں اپنے مالوں کو پیش کرو اللہ تعالیٰ ان صدقوں والی معیشت کو بڑا مضبوط کرے گا بہت بڑھائے گا پھیلائے گا تم تھوڑا سا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ جواب میں تمہیں غنیمتیں دے گا اللہ تمہیں جزیے دے گا کافر جو کمائیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے گا اچھا سود خور بھی بیٹھے بٹھائے کماتے ہیں لیکن مجاہدین قربانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے غنیمتیں اور جزیے حاصل کرتے ہیں جی ان دونوں نظاموں میں بڑا فرق ہے جی اور اور نتیجہ تقریباً ایک ہی بنتا ہے سود کے ذریعے یہ دولت جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے اور ایک امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے ایک شخص کرے یا پوری قوم کرے وہ امیر سے امیر تر ہوگی اور یہ دینے والے غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے اور یہاں جہاد میں الحمد یہ غنیمتیں اور اموال اور جزیے سارا کچھ کافروں کے سمٹ سمٹ کے مسلمانوں کے پاس آتے جاتے ہیں سمجھا گئی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے یہ ہے یرب صدقات یہ ہے یرب صدقات اللہ تعالیٰ صدقات سے مال بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ صدقات والی معیشت جو ہے اس کو بہت مضبوط کرتا ہے اور اس کی مضبوطی کی دلیلیں یہی ہیں کہ جب تم جہاد میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کے نتیجے میں لٹا کر کیا دے گا غنیمتیں دے گا اور جزیے دے گا اور معیشت کتنی مضبوط ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا پھر صدقے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ مال صدقے سے کام نہیں ہوتا بڑھتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے سمجھا جس طرح ایک شخص کا مال صدقے سے بڑھتا ہے صدقات کا نظام پوری قوم اور ملک کا بنا دو اللہ تعالیٰ پوری قوم کی معیشت بڑھا دے گا مضبوط کر دے گا یہ اللہ کا نظام لیکن اللہ جو بے دین لوگ ہیں نا ان کو نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ صدقہ دے کر مال کیسے بڑھ سکتا ہے وہ تو کہتے ہیں یہ تو کم ہو جائے گا ان کو نہیں سمجھ آتی لیکن اس کے لیے ایمان ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دل سے قبول کرنا یہ ضروری ہے تو صدقات کی معیشت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جی اس کے اندر برکتیں نادل کرتا ہے سود کی معیشت کو لنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے لا و اللہ کفار نسیم اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ناشکری کرتے ہیں اور گناہگار ہیں ناشکری کیا ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے مال دیا اور اس کو حکم دیا کہ تو مالدار ہے اور یہ کمزور ہیں تو ان کو مال دے ان کو صدقہ دے ان کو قرض دے لیکن ایک شخص کسی غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر قرض دے کر سود کماتا ہے یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے دنیا میں تو اس اس مال کا شکر کیا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دیا تو میں اپنے اس بھائی کو صدقہ دوں جس کے پاس نہیں ہے صدقہ دے کر وہ اللہ کی رحمت حاصل کرے اگر کوئی صدقہ نہیں دیتا تو چلو قرض دے دے قرض دے لیکن اس کے اوپر سود نہ لے ہاں جی قرض دے اب قرض دینے والا اس کے لیے بھی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت راضی ہوتا ہے آگے آ رہی ہے وہ بات انشاءاللہ اور ووش وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں کہ جو اپنے مال اس طریقے سے روکتے ہیں جی غریبوں کو صدقہ نہیں دیتے اور جو ضرورت مند ہیں ان کو قرضے نہیں دیتے ہیں یہ اور اگر قرضے دیتے ہیں تو سود لیتے ہیں سود لے کر یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں یہ ہے قلعہ کفار عصیم سمجھ گئی نا یہ سیاہ کے کلام میں یہ گویا کہ سود کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے ان اَََََََدینمنامصولحط و اقاملا و اجرهم عند ربهم اجرحم خوف خوفن ولا هم دنون بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے و عامل الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے و اقام اور نماز قائم کی وہ آتا و زکاتہ اور زکوٰۃ ادا کی لحم اجرحم عند دربم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ولا خوفن علم کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر ولاحم یا جنون اور نہ ہی وہ غم کریں گے اللہ پر اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی سود سے بچنا اللہ تعالیٰ کے حلال کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا اللہ کی لانتوں اور اس کے غصے سے بچنا اس کا طریقہ کیا ہے یہ لوگ ہیں ان الدین آمنو جو ایمان لائے وہ عاملحاتی جنہوں نے نیک عمل کیے پھر انہوں نے نماز قائم کی پھر انہوں نے زکوٰۃ ادا کی یہ وہ لوگ ہیں جو اس, اس بغاوت سے اس جرم سے اس سود کے یعنی طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی لعنتوں سے بچ کر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں گویا کہ اگر تم نے سود کو ختم کرنا ہے یہ یہ آیت اگر پچھلی آیات سے ملائی جائے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حل بتایا ہے کہ معاشرے پاک کیسے کرنے ہیں سود جیسی لانتوں کو ختم کیسے کرنا ہے صرف ایک قانون کے ذریعے ایک حکم کے ذریعے ہی یہ کام نہیں ہوتا اس کے لیے تو معاشرے کی تربیت کرنی پڑتی ہے اور وہ تربیت ہوتی ہے ایمان کے ساتھ عملِ صالح کے ساتھ نماز کے قیام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ان ساری یہ ساری چیزیں یہ اعمالِ اسلامی یہ ارکان اسلام یہ وہ چیزیں ہیں کہ جتنا ان کو رواج دیا جائے گا معاشرے کے اندر جتنا زیادہ ان کو قائم کیا جائے گا اسی قدر لوگ اللہ کے دین پر قائم رہیں گے سود سے بچیں گے حرام سے بچیں گے نافرمانیوں سے بچیں گے اور ان کا رخ سیدھا رہے گا یہ مطلب یہاں اس آیت کا لانے کا بات تو سود کی ہو رہی ہے حلال حرام کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں بہت سخت وعیدیں بیان ہو رہی ہیں درمیان میں یہ آیت آ گئی آگے بھی سود کا ذکر ہے پیچھے بھی سود کا ذکر ہے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایمان عملِ صالح نماز زکوٰۃ ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان گناہوں سے ان غلطیوں سے معاشرے کی ان خرابیوں سے استحصالی نظاموں سے تم بچنا چاہتے ہو تو پھر ایمان عملِ صالح نماز زکوٰۃ اس کو فروغ دو اس کی تربیت کرو معاشروں کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تم بچ جاؤ گے ان چیزوں سے سمجھ آ گئی ہے سہانا اللہ